Yeah uh -huh. سور اللقمان کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الاسلامین تلک آیات الكتاب الحکیم سور اللقمان بھی مکی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے دوسرے رکوں میں جناب رقمان حکیم لقمان کی بڑی پیاری وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں حالانکہ وہ نبی نہیں تھے مگر اتنی اہم وصیتیں کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں ان کو بیان فرمایا ہے اور پھر یہ کہ آخرت کا قائم ہونا قیامت کا برپا ہونا آخرت کی زندگی سورت کے آخر میں اس پر بھی تفصیلی کلام ہے یہ حروف مقتعاد تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ پر حکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں ہدم و رحمت للمحسنین ہدایت اور رحمت ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ یقیمون یقین وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اتون زکاة ادا کرتے ہیں هم اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں الا ہدم و اولا المفلحون یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے یہ بالکل وہی صفات ہیں جو صورت بقرہ کے بالکل شروع میں ہم پڑھتے ہیں متقین کی صفات صفار ومینشتری لاہول حدیث اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو غافل کر دینے والی باتیں خریدتا ہے یہ سب اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے روکے اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے بغیر علم بغیر سمجھے سوچ بغیر سوچے سمجھے وہ تقی دہاں اور وہ اسے حسی مذاق ٹھہراتا ہے اللہ اخبار اللہ آداب محن یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے اللہ کے راستے کو مذاق بنا رکھا اور وہ کون ہے جو لحول حدیث غافل کر دینے والی باتیں خریدتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے روکے اس کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اثر کر رہی تھی لوگ قبول کر رہے تھے مکے کے مشقین اور سردار خاص طور پر بڑے پریشان تھے روکے تو کیسے روکیں تو نظر بن حارث یہ بھی مشکین کا ایک سردار تھا وہ شام اور عراق سے کنیزیں لے کر آیا گانے والی اور کہتا ہے کہ جہاں جہاں یہ قرآن کی محفلیں سجیں تم جا کے رخص و سرور کی محفلیں سجاؤ شراب و کباب کی محفلیں سجاؤ تاکہ لوگ یہ گانے باجے ان کی طرف متوجہ ہوں قرآن کی طرف توجہ نہ کریں یہ چودہ صدیوں پہلے کا پلان تھا آج بھی دین دشمن اسی طرح کی باتیں مسلمانوں پر تھوپنے اور ان سے ان کی اقدار بلکہ روح محمد کو ان کے وجود سے نکالنے کے درپے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاہول حدیث عبداللہ بھی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی میں صحابہ میں بہت بڑے صحابی انہوں نے تین مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ یہ گانا باجا گانا باجا گانا باجا تین مرتبہ قسم کھا کر کہا نے یہ بھی فرمایا کہ الفاظ بڑے جامع ہیں ہر وہ بات مصروفیت وہ شہر جو غفلت میں مبتلا کر دے اور بندہ اللہ کو بھول جائے وہ ساری کی ساری لاہول حدیث میں شامل <coughs> معاف کیجئے گا چاہے وہ گانے باجے ہیں وہ فلمیں ڈرامے ہیں اسپورٹس میں ایسا منہمک میں ہو جانا اسی کو اڑنا بچھونا بنا لینا جمعے کی امامت کرنے والوں کے پاس پرچی آ رہی تو پاکستان میچ جیت جائے یعنی اور کوئی مسلم امت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی پاکستان میچ جیت جائے کرکٹ کو کوئی ہم حرام نہیں کہہ رہے مگر اب جو کچھ کرکٹ کے نام پر ہو رہا ہے کتنے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اور کس قدر غافل کر دینے والی بات ہے یہ اس کرنا چاہ رہا ہوں تو کھیل تماشے گانے باجے موسیقی فلمیں ڈرامے سپورٹس کا معاملہ رات برات بر بھر بیٹھے ہوئے چائے والے چائے والے کتنے آ گئے شیشہ چل رہا ہے آپ لوگ مسکرا رہے اللہ آپ کو مسکراتا رکھے کہاں راتیں لگ رہی ہیں ہماری اس قوم کی اور نسلوں کی ہاں رات کو تین تین بجے موویز کے شوز چل رہے ہیں اس شہر کے اندر کوئی ڈگی چھپی باتیں رات کو پانچ بجے صبح پانچ بجے فلم کا یہ میں رمضان کے علاوہ بات کروں رمضان کا مجھے نہیں پتا ہے لیکن پورا سال تو یہ چل رہا ہے کہاں لگ رہی ہیں راتیں اس سب کو بڑا جامع لفظ قرآن قیامت تک جو غافل کر دینے والے پہلو ہوں گے اس کے دل زیل میں داخل ہوں گے حدیث اللہ تعالیٰ ہم سب کی غافل ہونے سے حفاظت فرمائے اللہ کی یاد اس سے جڑا رہنا اللہ تعالیٰ اسی کی مجھے آپ کو ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے ویت تقی دہ حضوبہ اور اللہ کے اللہ کے راستے کو ہنسی مذاق ٹھہراتے معد اللہ الاحم آداب محین یہ لوگ ہیں جن کے لیے ضلع آمیز اداب ہے ویدا تو نہیں آیا تنا اور جب جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے بدلہ مستقبر کا علم یس تو تکبر کرتے ہوئے منہ مو موڑ لیتا ہے گویا اس سنا ہی نہیں ایسا دوری کا معاملہ اللہ کی آیات سے کہ انفی ارو نہیں گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بہرا پن ہے معاذ اللہ کہ سنتا ہی نہیں ہے قرآن باقی سب کو سن رہے باقی سب کو سن رہے ہیں قرآن سننے کو تیار نہیں ہر جگہ جا رہے ہیں قرآن کی محفلوں بھی محفلوں میں نہیں آ رہا ہر چیز کے لیے وقت ہے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے اللہ تعالی اس بات پر ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے مزید توفیق عطا فرمائے رمضان شریف کے بعد بھی مزید توفیق قرآن سے جڑے رہے عطا فرمائے ادیب صاحب اسے دردناک آداب کی خوشخبری دے دیجیے ان الدین بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں والدين فیهاون ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ العزیز الحکیم اور واللہ غالب حکمت والا ہے اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس خلق السماوات بغیر عمد ترونها اللہ نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا کہ تم انہیں دیکھتے ہو غیر مری ستون نظر کچھ نہیں آتا یا آسمان کی چھت والقاف الارض رواسیا تمید بكم اور اللہ نے زمین میں پہاڑ جما ڈالے کہ تمہارے ساتھ زمین جھک نہ جائے وبتفیھا من کل داب اور اسے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے من ماء اور ہم نے آسمان سے بارش برسائی فام بتنا من کلو جین کریم پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے ہاد خل کل ہی فارونی بس مجھے دکھاؤ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے بس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے سوا ہے یعنی جھوٹے معبود بلے غالم نفی غلال بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اب دوسرا رکو ہے سری لقمان کا یہ رکو بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا تذکرہ کئی مرتبہ کیا گیا حکیم لقمان ہمارے بھی مشہور ہے ہم کہتے ہیں اس کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا حکیم کون حکمت وزن والے حکمت والے عرب ان کو اچھی طرح جانتے تھے اور عرب میں ان کی باتیں معروف تھیں تو قرآن بتا رہا ہے حضور نبی اکرم علیہ اسلام پر اس قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا ہے کہ دیکھو جو تم جانتے ہو مشہور شخصیت ان کی اپنے بیٹے کو کیا تعلیم تھی توحید کی کیا تعلیم تھی شرک سے بچنے کے لیے کیا ان کی تعلیم تھی کیسی خوبصورت جو ہے وہ اخلاقی ہدایات انہوں نے اپنے بیٹے کو دی ذرا غور تو کرو اچھا ان کے بارے میں یہ تو کنفرم ہے یہ نبی نہیں تھے ایک رائے یہ بھی ہے کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو سورت کے ذرا یہ علمی بحث ہے اندرونی مضامین سے ایسا لگتا ہے کہ کسی نبی کی دعوت بھی نہیں پہنچی آخرت کا ذکر تو آئے گا لیکن آخرت کی تفصیل میں جنت جہنم ایسا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے تو ایک رائے ہے کہ کسی نبی کے بھی شاید پیروکار نہیں تھے مگر حکمت والے تھے فطرت سلامت تھیں چناچے۔ اللہ کا تصور توحید کا تصور آخرت کا تصور ان کے ہاں بالکل واضح تھا اور یہ ان کی وصیت ہے اپنے بیٹے کو وسیعتیں ہم نے پیغمبروں کی بھی پڑھی یعقوب علیہ السلام کی پہلے پارے کے آخر میں اب غیر نبی کی وصیتوں کو ذرا سنیں اپنے بیٹے کو کیا وصیتیں کرنے ایک باپ کیا وصیتیں کرے اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو اس کا بھی اس مقام سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ارشاد ہوا ولق آتی آتینہ لقمان الحکمت انشکر للہ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو حکمت کیا ہے شعور کا پختہ ہو جانا صحیح غلط میں واقعات بندہ تمیز کرنے کے قابل ہو جائے فطرت کی پکار کی روشنی میں تو اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ بندہ اپنے حقیقی محسن خالق کائنات رب کائنات کو پہچان کر اس کا شکر گزار بنے یہ حکمت کا بہت بڑا مظہر ہے انشکرہ کے اللہ کا شکر ادا کرو یشکر فعیم نما یشکر جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اپنے بھلے ہی کے لیے نہ ہے تمام تعریفوں والا ہے تم شکر نہ کرو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں تمہارا نقصان ہو شکر کرو گے تو فائدہ بھی تمہارا ہوگا اب بیٹے کے تعلق سے نصیحتیں اور بڑی پیاری وصیتیں اور نصیحتیں اور بیٹے کو کس طرح پکار رہے وہ قول لکمان البنی ہی اور یاد کرو جب لکمان نے اپنے بیٹے سے وہ وَيَعِذُهُ جبکہ وہ اس کو نصیت کر رہے تھے یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہا تھا یا بطی اے میرے پیارے ابباجان یہ اسی طرح کا انداز ہے اولاد کی خاطر یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے لا تشریق باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ان الشِّرْكَ لَا ظُلْمُ عَظِيمُ بیش الشرق بہت بڑا ظلم ہے پہلی وصیت شرک سے بچنے کی نے عرب کو بھی کہ جن کو تم حکیم اور حکمت والا پرسن آف وزن سمجھتے ہو دیکھو اس نے اپنی اولاد کو کیا وسیعت کی شرک سب سے بڑا ظلم ہے حقیقت اقسام شرق بڑے قیمتی مو لیکچر خطابات ہیں استاد محتم ڈاکٹر اصرار مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کتابی شکل میں بھی ہے آڈیو میں بھی ہے ویڈیو میں بھی ہے تفصیل وہاں پر آپ سن یا پڑھ سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں تفصیل کا موقع نہیں پہلی وسیعت اے میرے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے لاہ تو شریک بلّا اللہ ساتھ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ان نشر کا لفظ الملاءود یقین شرک بہت, بہت بڑا ظلم ہے بوسعین السان بیوالی دئی اور ہم نے انسان کو وسیعت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں اچھا یہ وسیعت اولاد ماں باپ کے حوالے سے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کیوں باپ بیٹے سے خود کہے کہ بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھی بات نہیں محسوس ہوگی اور اولاد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہو کہ ماں باپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بیٹا ہمارا خیال رکھو اللہ بھی باپ سے نہیں کہلوارا اگلی وسیعت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اولاد کے لیے کہ ماں باپ کو کہنا پڑے کہ بیٹا ہمارے ساتھ بھلا سلوک کرو یا کبھی پرچیاں جوانی پڑیں کسی مسجد کے امام کو کسی مدرس کو کہ بیان کرو بھائی اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے میں کم سے کم الفاظ کروں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اولاد کے لیے کہ ماں باپ کو خود کہنا پڑے کہ بیٹا ہمارے ساتھ بھلا سلوک کرو اللہ اس دن سے ہمیں محفوظ رکھے یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کی وسطین انسان دیوالی گئی اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں یعنی اس سے سلوک کرنے کی اللہ اکبر ہے. ماں کا بیان سنیں ہم التھ ام ہوں اعلی اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے اپنے وطن میں رکھا وفصا فی آ اور دو سال میں اس کا دودھ چھوڑانے کا معاملہ ہے یہ ماں کی جو سختیاں جھیلتی ہے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے حمل میں تھامے رکھ... اٹھائے رکھنا پھر اگلا بیان وہ سورہ احقاف میں 26 میں پارے میں آئے گا جنم دینے کی تکلیف اور دو برس جو ماں اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے اولاد کے اوپر اچھا بھائی میں اور آپ مرد تو کبھی سمجھ نہیں سکتے اس بات کو آج کسی کی بیٹی محفل میں ہے پردے میں کل وہ ماں بنے گی اس کو سمجھ آ جائے گی مرد سمجھ نہیں سکتا بھائی کہ ماں کسے کہتے ہیں وہ اس نے اس پروسیس سے گزرنا ہی نہیں کیا سمجھے گا بے تو دو سال اللہ اس کو ذکر کر رہا ہے ادھر بھی ذکر کرتا ہے اللہ البکرا میں ذکر کرتا ہے اللہ آقاف میں ذکر کرتا ہے اللہ اکبر انسکرلی وری والی دئی شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا اس پر میں نے تفصیلی کلام کیا تھا اللہ اپنے حق کے فوراً ساتھ ماں باپ کے حق کو بار بار قرآن میں بیان فرماتا ہے اللہ المسی میری طرف لوٹ کر آنا ہے اس جملے کو الگ سے پڑے گڑبڑ کر رہے ہو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ بےچارے بوڑھے کیا کر لیں گے کچھ نہیں تم نے جواب کس کو دینا ہے اللہ کہتا ہے مجھے دینا ہے جواب یاد رکھنا اور اللہ بہت کچھ اور سب کچھ کر سکتا ہے اللہ اکبر میں ہیمے ادھا غلط جملوں کو اللہ اکبر اچھا اب یہ موضوع وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا ماں باپ کا ایسا حکم نہیں مانیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو ذکر آیا و ان جاہداک علی ان تشرک بمالیٰ تک بھی, بھی اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں تم سے جہاد کرے تو پر ایسا زور ڈالیں گے تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تم علم نہیں صلات و تعہما تو ان کی بات نہ ماننا کفر کا حکم دے شرک نہیں مانیں گے ہمارے اعتبار سے ماں باپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی حدیث ابو دعو شریف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لافا علی مخلوق ان کی معافیت مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی فرمانی ہوتی ہو تو وہاں ان کی بات نہ ماننا لیکن بساحب ہما پھر دنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر معاملہ کرنا سنیے ماں باپ اگر کسی کے کافر یا مشرک بھی ہو تو ان کا دنیا کا حق ختم نہیں ہوتا او بھائی ہمارے تو مسلمان ہیں چلے گئے تو ان کے لیے دعا حیات ہے تو ان کی خدمت ہوگی فرق رہے گا لیکن اگر وہ غلط بات کا حکم دے تو نہیں ماننا مگر دنیا میں ان کے ساتھ حصے سلوک جاری رہے گا یہ نہیں کہ آج ہمارے یہاں کچھ نوجوان دو کتابیں پڑھ کے چار بروز سن کر اور چھ خطابات سن کر کچھ زیادہ اپنے آپ کو علامہ سمجھ کر ماں باپ پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے تم تو یہ غلط تم تو وہ غلط تمہارے تو باپ دادا بھی غلط تھے بھائی تمیز سے اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کلام کیا تھا اپنے باپ سے پڑھو قرآن حکیم کے اندر اپنے آپ کو کوئی خاں ترم خاں دو چار کتابیں پڑھ کے مت سمجھو چاہے وہ دنیا کی کوالیفکیشن ہو یا دین کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو, کو سمجھ بیٹھے ہو تھامو اپنے اس علم کو بڑا پیارا جملہ علم کا اللہ علم علم علم بھی عطا کرے اور اس کے ساتھ حلم عطا کرے بعد اوقات یہ علم برداشت نہیں ہوتا اور آدمی آپ سے بہار ہو جاتا ہے اللہ میری آپ کے اس فتنے سے محفوظ حفاظت فرمائے صاحب دنیا میں ان کے ساتھ بھلا شروع کرنا سبیر منابیا اور اس کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا اب اگر کسی کے ماں باپ کو پور پر ہیں یا اس کو باطل کی طرف کھینچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ حصے سلوک بجا ان کی بات تو نہیں مانیں گے تو اب مانو کس کی اس کی اللہ فرما ہے جس نے میری طرف رجوع کیا الیہ مرجعکم میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے فون اب بھی حکم پھر تمہیں بتا دوں گا وہ جو کچھ تم امال کیا کرتے تھے یہ ماں باپ کے تعلق سے بیان اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی اب جناب لقمان کی وصیتیں جاری اپنے بیٹے کو یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے ماشاء بچے گھروں پر جا رہے ہیں نا تو آج کہہ رہے ہیں Oh جی انکل نے یہ پڑھایا تھا ذرا آپ ہمیں اچھی طرح پکارا کریں تو اچھی بات ہے نا میرے بھی بچے مجھ سے کہیں آپ کے بچے آپ سے کہیں ٹھیک ہے جی اور پھر ہم بھی بچوں سے کہیں حضرت کا ذکر بھی کیا تھا تو اچھا ہے نا یہ ہم سیکھ کر یہاں سے جائے ہے تو بہت لائٹر سائڈ پہ بات ذرا دھیمے انداز میں لیکن یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہے اللہ تعالیٰ یہ آداب ہمیں عطا فرمائے یا بنائی اے میرے پیارے بیٹے ان نہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو فتح پھر کسی چٹان میں ہو یعنی پوشیدہ او پھر سواوات یا آسمانوں میں اس کی بلندیوں میں ہو اور کئی کی کی پوشیدہ ہو یا اطبی اللہ اللہ اسے لے آئے گا یہ آخرت کی طرف اشارہ ان اللہ لطیف الخبی اللہ بہت باریک بھی ہے خوب خبر رکھنے والا ہے اس پر اگر الگ سے کوئی سوچے خاص طور ٹریننگ کی فیلڈ کے اندر ہیں چائل سیکالوجی کے جو لوگ جانتے ہیں اور ٹریننگ کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے جن پر ذمہ داری ہے بہت قیمتی ہدایات اس میں عطا ہو رہی ہیں اور کس طرح اب برنگنگ اولاد کی ہم نے کرنی کن امور کو فوکس کر دے توحید کی دعوت ہے شرک کی نفی ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک ہے آخرت کی فکر ہے ذرہ برابر میں عمل ہے اللہ کو جواب دینا ہے بیٹا گلاس کس نے توڑا میں نے تو نہیں توڑا اس نے توڑا نہیں بیٹا اللہ کو جواب دینا ہے بتاؤ کس نے توڑا ہمیں نے توڑا اگر یہ ہم نے دل میں بٹھا دیا نا انشاءاللہ ہمارے بچے سچے ہوں گے اور اس نے اگر غلطی بھی کی ہے اور سچ بولے تو انعام بھی دے دیں اس کو اب یہ نہیں کہ دس گراس توڑ دے تو آپ کے ہزار روپے لگ جائیں لیکن دے انعام سچ بولنے کا انعام دے اللہ میں توفیق عطا فرمائے اب چار اور ہدایات یا اطبی اللہ اللہ سے لے آئے گا ان اللہ لطیف الخبیر بے شک اللہ بہت باریک بھی ہیں خوب خبر رکھنے والا ہے چار بڑی پیاری ہدایات یا بنیا اے میرے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے عقیم صلاح نماز قائم کرو وہ امر بال معروف اور نیکی کا حکم دو وہ بدی سے روکو فرماس اور جو مصیبت تم پر آ پڑے اس پر صبر کرو نماز سے اگر ان تک نبی کی دعوت پہنچی تو نماز سے وہی نماز امرا جو نبی طریقہ بتاتے ہیں اور اگر نبی کی دعوت نہیں پہنچی بڑا ٹیکنیکل جواب ہے تو سلاد کا ایک مانا ہے لا لگانا لا لگانا کس سے جس کو بڑا مانا ہے تو صحیح کوئی اسی سے لو لگانا یہ سلاد کا لغوی لٹرل میننگ ہے یہ سر علمی نقطہ ہے تفصیلی درست آپ پڑھ لیجئے گا سن لیجئے گا نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اور جب بدی سے روکو گے تو مشقت تو آئے گی ریٹیلیشن تو آئے گی اس پر صبر کرنا آسان بات نہیں ہے ان نادار کمن آزمین امور یہ بڑی ہمت کے کام امید سے ہے اور یہ صرف بڑوں کے نہیں بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں اگر بھائی بہنوں میں گھروں میں بھی کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو سب کو پتا ہو کہ غلطی ہے اس کو روکنا چاہیے اور اچھا کام اس کی یاد دہانی ترغیب دلانی چاہیے بچے بڑے ہوتے چلے جائیں پھر آپ کی ہماری عمر کو پہنچے تو یہ ان کی ایک عادت بن چکی ہو کہ ہمیں نیکی کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہمیں بدیش سے روکنا اور ہمیں دوسروں کو بھی روکنا ہے اور تیار رہنا کہ مشقت آئے گی ریٹیلیشن آئے گی صبر کرو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ولاۃ خدماس ولا مراحا اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ نہ اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو منہ پھلانا مطلب تکبر نہ کرو جی اور اتراتے کسی اترانے والے کو خود پسندی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو تکبر حدیث شریف میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مسلم شریف کی روایت اور ابوداؤ شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث سے کسی ہے اللہ فرماتے یہ تکبر میری چادر ہے الکبرضاء یہ تکبر میری چادر ہے جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا اللہ میں عاجزی عطا فرمائے وقت صرف مشرقہ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو یہ میانہ روی عبادات میں بھی نماز میں آواز بہت بلند ناؤ دھیمی ناؤ وہ بات بھی ہم نے پڑھی سور اسرائیل میں یہ اخراجات میں بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا سورہ فرقان میں بھی پڑھا درمیانی معاملہ درمیانی رویش اختیار کرنا وقبک اور اپنی آواز کو پست رکھو دھیما رکھو ان نہ انکرل اسواتی رسعت الحمیر بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ نا پسندیدہ آواز گھری کی آواز خاص طور پر جب یہ ٹاک شوز چلتے ہیں نا ہمارے ہاں اور ڈائلگ ہوتے ہیں گلی محلے میں بھی تو لوگ چلا, چلا کر باتیں کرتے ہیں تو بھائی چلانا دلیل نہیں ہے ہاں کئی آواز بلند رکھنی ہے مجمع بڑھا ہے تو اسپیکر کی آواز اپنی جگہ ایک بحث ازان آواز تو اس کی بلند ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن گفتگو میں دلائل دینے کے اندر چیخنا چلانا کو دلیل تھوڑے اگر چیخنا چلانا دلیل ٹھہرا تو سب سے زیادہ با دلیل کون ہوگا بولے گدا ہوگا بھائی وہ سب سے زیادہ چل تو یہ چلانا کوئی دلیل نہیں ہے اور آج کل یہ چل رہا ہے بے ٹاک شوز کے اندر دلائل ہے نہیں اور علم ہے نہیں تو اب چیخ کر جو ہے وہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو ایک آدھ کو بٹھا دینا چاہیے سب پر ہی غالب آ جائے گا ان نان کر السواتی حمید بے شک آواز میں سب سے بری آواز یقیناً گدے کی آواز ہے یہ دوسرا رخو مکمل ہوا جناب القمان کی وسیعتوں کا بیان تھا اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان الم ترو ان ما السماوات ما الارض واصبغ نِعَمَهُ ترافی واحر کیا نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مستقر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور عطا فرمائیں وَمِنَ النَّاسِ يجادل اللہ علمی ولا ولا کتابی منیل اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے وَإِذَا لَهُمُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا تم اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بل تو بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو ہدایت پر چلنا چاہو گے کیا يسلم وجہو اور جوکا دے اپنے آپ کو اللہ و تعالی کی خاطر اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو فقم بے شک مضبوط سہارے کو تھام لیا اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے سب سے مضبوط سہارا خود اللہ تعالیٰ کا سہارا ومن کفر فلاح کا کفر اور جو کفر کرتے ہیں اس کا کفر اور جو کفر کرے انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تھوڑا سا فائدہ دیں گے, پھر انہیں لائیں گے سخت عذاب کی طرف ولا ينزع لهم من خلقه السماوات والارض لا يقولون لله اخرجاب اسے پوچھیں کس اس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے قل الحمد لله فرما دیج جی تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے لله ما في السماوات والارض اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے ان الله هو الغني الحميد بیشک اللہ وہ غنی ہے آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے بلو انافل اور دمین شجا ردن اکلامن اور جو اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درخت مقلم بن جائیں بلبہ یم مانی سب آب ہو اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں ما نفیدت کری مات اللہ تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی قلم ختم ہو جائیں گے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی آپ کے رب کی باتوں کا بیان ختم نہیں ہوگا ان اللہ عزیز الحکیم شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ما خلقکم ولا بعثکم اللہ کا نفسم واحدہ تم سب کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ جی اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کو پیدا کرنا دوبارہ اس کو جی اٹھا دیا جانا ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا ایسی اللہ کے لیے آسان جیسے کہ ایک شخص کو دوبارہ پیدا کرنا ان اللہ سمیع بصیر بیشک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے الم نور امن اللہ یوریج اللیلۃ النہادی و یوریج النہار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ اللہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا کل یجری الی جل مصم ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ تک و ان اللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہے ذالگ بئن اللہ والحق یہ سے کہ اللہ برحق ذات ہے وَأَنَّمَا يُدْعُونَ مِن دُونِهِ الباطل اور یہ کہ اللہ کے سوا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں وَأَنَّ اللَّهَ وَلَعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بشک اللہ بہت بلند مرتبے والا بہت بڑائی والا ہے ایک رکو اور پھر اس کے بعد انشاءالل ان کا تجریف البحر من آیاتی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ساتھ آتا ہے تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی میں ہر خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں وَإذا غشيه دعو اللہ اور جب موج۔ دریا میں سمندر میں ان پر ساٮٔبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اللہ تعالی ہی کو پکارتے ہیں اپنی اتاد کو اس کے لیے خارج کرتے ہوئے فلما نجاہم پھر جب اللہ انہیں خوشکی کی طرح بجا کر لے آتا ہے تو ان میں تو کوئی تو میانہ روی پر ٹھیک طرز عمل پر ہوتا ہے مماجہ کپور اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتا ہے جو عہد شکن واد توڑنے والا اور نا شکری کرنے والا ہو اکثر کا معاملہ وہ بھول جاتے ہیں پھر اللہ کو بھاری بیان پھیلا دینے والا انداز قیامت کے بارے میں دنیا میں کوئی ڈوبتا ہے تو کوئی بچانے کے لیے فکر مند بھی ہوتا ہے ایک حد تک کوئی کسی کو پوچھتا ہے قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا یا ایہ الناس تقوا ربکم اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو مخش یوم لا يجزی والد عوالدہ اور ڈرو اس سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا بلا مولود ہوا جازع عوالدہ شیء اور نہ کوئی بیٹا اپنے کے کچھ کام آئے گا ان اللہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات دنیا بس دنیا کی زندگی تمہیں ہرگیز دھوکے میں نہ ڈال دے يغرنکم غرم الغرور اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے ہاں ایمان والے ہوں گے سور تور آیت اکیس اللہ جمع کرے گا دوسریاں تقوی والی ہوں گی زخرف ظہر آیتر سڑسٹ سڑ اللہ جمع فرمائے گا مگر ڈرنا چاہیے اور تو ہیں باپ بیٹے کے بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا شیطان تمہیں کسی دھوکے میں فری میں مبتلا نہ کر دے ان بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش نازل کرتا ہے ما فی الحم اور وہ جانتا ہے جو کچھ حاملہ کے رحم میں ہے وما تدری نسم مادا تقسیم وغدہ اور کوئی نہیں جانتا کہ کوئی شخص کل کیا کرے گا وما تدری نسم بھی اردن تمود اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا ان اللہ علیم القبیر بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا خبر رکھنے والا ہے پانچ بات اس میں بیان ہوئی حدیث شریف میں اس کو غیب کی کنجیاں بھی کہا گیا البتہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو مغالتا ہوا یا کچھ لوگ کبھی کنفیوز کرنے کے لیے سوالات کر لیتے ہیں دوبارہ سنیے گا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے دو وہ بارش نازل کرتا ہے تین وہ جانتا ہے جو کسی حاملہ کے رحم میں ہے چار کوئی نہیں جانتا کہ کل کوئی شخص کیا کرے گا اور پانچ کوئی نہیں جانتا کیونکہ زمین میں مرے گا تین باتوں کی کیٹیگوریکل اللہ نے اپنی طرف نسبت کی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم فورتھ اور ففت کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کل کلکوش کیا کرے گا اور پانچویں بات کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا درمیان میں دو باتیں اللہ فرما رہا ہے وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو رحم مادر میں یوٹرس میں ہے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم بھی فور کاسٹ کر لیتے ہیں ویدر کے بارے میں اور پتہ چل جاتا ہے بارش ہوگی کر لو بھائی اس نے منع کیا مگر یہ ساری فورکاسٹ جو تم کر رہے ہو کس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے نمبر ایک اللہ اس پر بڑا جی ہم بھی جانتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کو یہ پتا ہے اس کے بخارات زمین کے کس سمندر سے کہاں سے اٹھے تھے اللہ جانتا ہے وہ کہاں بادل بنے تھے اللہ جانتے کہاں وہ پھٹے تھے اللہ جانتے کہاں وہ برسے گا بادل اللہ کو پتہ ہے کہ اس سے کہاں خوشحالی آئے گی اللہ کو پتہ ہے کہ کس پر تباہی آئے گی اللہ ایک ایک بیچ ایک ایک پتے ایک ایک ذرے کو زمین کی تاریخیوں کے اندر بھی جانتا ہے کیا تم جانتے ہو جی ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے ساؤنڈ سے لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی پتا چل گیا پھر بس اتنا ہی پتا ہے تمہیں یہ سب کچھ بھی تم نے اللہ کی دیوی عقل اور اللہ کے دیوے اسباب کو استعمال کر کے معلوم کیا اچھا اس کا رسک کتنا ہے تمہیں پتا ہے اس کا رس کہاں سے آئے گا تمہیں پتا ہے یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا تمہیں پتا ہے کل اس کے اعمال کتنے ہوگئے کیا تمہیں پتا ہے اس کی موت کا واقع ہے کہ تمہیں پتا ہے اس کے امال کا ریکارڈ کہاں لکھا جا رہا ہے تمہیں پتا ہے اس کا ظاہر اس کا باطن کیا تمہیں پتا ہے اس کا انجام کیا تمہیں پتا ہے کیا جانتے ہو تم تو یہ کبھی کنفیوژن کے لیے بات آتی تو ان دو کے بارے میں اللہ کہتے ہو بارش برساتا ہے اور جانتا جو کچھ ریم میں لیکن جو دعویٰ کریں گے ہم بھی فورکاسٹ کر لیتے ہم بھی پتا کر لیتے کتنا ہے بس بھائی اپنی اوقات میں رہو ٹھیک ہے ان نلح علیم ان بے شک اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا خوب خبر رکھنے والا ہے آج کا مطالعہ یا مکمل کر رہے مختصر سی دعا ہم کریں گے انشاءاللہ بھی اور پھر ایک دو اعلانات اور اس کے بعد ترابی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی بسم اللہ وص محمد محمد مبارک وسلم و بنا تخبین وفاف عن المینکی منتخب العف وفاف ونّ اے اللہ ہم سب کی مفرت فرما ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے اساتذہ کی اللہ تمام مسلمانوں کی مفرت فرما الا اس مبارکباد کی برکت سے ہم سب کی سغیر تمام گناہوں کو بخش دے اللہ العالم کے انسانوں کو ہدایت دے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی اپنے فضل سے مفرت فرما اللہ ہمارے تمام بیمار کو اپنے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی نصیب فرما اللہ ہماری مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں دنیا بھر میں جہاں کے مزوں پریشان اللہ سب کی مدد فرما اللہ ہماری جائز حاجات کو قبول فرما اللہ ہماری حقیثی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اس مبارک اشرے کو اللہ اس مبارک مہینے کو ان مبارک ساعتوں کو اللہ ہم سب کے لیے رحمت کا مغفرت کا جہنم سے آزادی کا جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا اللہ ہمیں اس مبارک اشرے کی قدر کی توفیق دے بھرپور محنت کی توفیق دے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا اللہ ہر شر سے فتن سے بچا اللہ نفس کی شرارتوں سے شیطان کے حملوں سے اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے اللہ ہمارے ایمان اور ہماری حیا کی حفاظت فرما اللہ ہمارے نفوس کا تسکیاں فرما دے اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توقیق دے دے اللہ گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی توفیق دے دے اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ ہمیں قیامت کی قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ اللہ جہنم سے محفوظ اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دا. اللہ ہم روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے جامع اوتر پینا نصیب فرما اللہ جنت الفردوس میں ان کا مبارک پڑوس و ساتھ نصیب فرما اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دے اللہ اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرما اللہ ہم سب کو نہ دیدار نصیب فرما صلی اللہ علیہ نبیر کریم من المؤمنین رجال